بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے یاسین یاسین الحکیم قر حکمت بھرے قرآن کی قسم ان نہ قلم نمرسریم بیجا شبہ آپ بھیجے گیوں میں سے ہیں الاثرات مستقیم سیدھی راہ پر تنزیل العزیز الرحیم یہ سب پر غالب نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے یہ اتارا ہوا ہے قومن تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ما زیرا آبا اہم کے نہیں ڈرایا ڈرائے گئے ان کے آبا فہم تو پس وہ غافل ہیں لقت عقل قول اعلیٰ اکثر پس ثابت ہو چکی بات ان میں سے اکثر پر لا پس وہ ایمان نہیں لاتے ان بے شک ہم نے جالنا کر دیا ہے ڈال دیا ہے فی عناقی ہم ان کی کردنوں میں وجا اللہ بن بین اور ہم نے بنا دیا ہے ان کے آگے پیچھے ان کو ڈھانپ دیا تو وہ نہیں دیکھتے وہ سوال ان علّم اور ان پر برابر ہے ان ڈرتا ہوں کہ آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنظیر ہوں یا نہ ڈرائیں لائی وہ ایمان نہیں لائیں گے انما تنظر و بیشک آپ تو ڈراتے ہیں صرف اس آدمی کو منتبہ ادی کرا جس نے پیروی کی ذکر کی وہ خشی جس نے پیروی کی نصیحت کی وہ خشی اور رحمانہ اور ڈر گیا رحمان سے بالغیبی بن دیکھے خبشر ہو پس خوشخبری دے دیجیے اس کو بھی مغفرت ان مغفرت کی وا اجر کریم اور باعزت رزق کی اجر کی بعزت اجر کی انا بے شک ہم, ہم ہی نحمتا زندہ کرتے ہیں مردوں کو و نق تو اور لکھتے ہیں ما قدام جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ آثار ہم اور ان کے نقشے پار نقش پار ان کے آثار نشانات وک اللہ اور ہر چیز کو سینہ ہو ہم نے گنا ہے شمار کیا ہے پھر امام مبین باز کتاب میں ودر ابراہم اور بیان کیجیے ان کے لیے جب مستنع ان کی طرف دو فخر دبو ہما بس انہوں نے عزت نہ بالے تھن تو ہم نے عزت دی ان کو کے ساتھ فکالو تو ان نہ کو مرثرون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قالوا انہوں نے کہا ما ان تم نہیں ہو تم اللہ بشر مثلنا مگر ہمارے جیسے ہی بشر وما انزل الرحمن الرحمان اور نہیں نادل کی رحمان نے سے ان کوئی چیز ان ان تم نہیں ہو تم اللہ تقرب تقریبون مگر جھوٹ بولتے قعل انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب یا علم و جانتا ہے انا بے ہم الیکم لمرسلون تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں وما ماں اور نہیں ہے ہم پر الا البلاغ المبین مگر پہنچا دینا واضح نا بھی بشک ہم نے تم کو منحوس پایا ہے, یا بچ کنی ہے ہم نے تمہارے ساتھ لم اگر تم باز نہ آئے لنل جمن کم تو ہم ضرور تم کو رجم کر دیں گے سنسار کر دیں گے ولا مسن کم اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو منا ہماری طرف سے عذاب العلیم اداب دردناک پا رکم معاکم تمہاری نہوست تمہارے ساتھ ہے آ ان ذکر تم کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے بل بلکہ ان قوم مسرفون تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی و جا اور آیا من اکثر مدینہ تی شہر کے دور سے راجلون ایک آدمی یس آج تیزی چل سے چلتا ہوا کالا کہا یا قومی امیری قوم اتبی المرسدین پیروی کرو رسولوں کی بھیجے گیوں کی اتبی پیروی کرو بن اس کی لایس یس اجرہ جو نہیں سوال کرتا تم سے اجر کا وہ مختون اور وہ ہدایت یافتہ ہی ہیں وہ مالی اور کیا ہے مجھ کو لا عبداللہ دی نامہ عبادت کروں ذات کی نہیں جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو ارے ہی تر اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے من دونی ہی کیا میں بناؤں اس کے علاوہ آلیہ این اندر الرحمانوں اگر ارادہ کرے رحمان الن میرے ساتھ بزر کسی نقصان کا لا تغنی عنی نہیں کفایت کرے گی مجھ کو شفات ہم ان کی شفات شیعی انکش بھی ولا یون اور نہ ہی وہ مجھے بچائیں گے میں ہوں گا انی بے شک میں جنت کا داخل ہو جا جنت میں قالا کہا یا لئیتا قومی اے کاش کے میری قوم یا علام جان لیں بیما اس بات کو کہ غفاربی کہ بخش دیا مجھ کو میرے رب نے واجعالا نی اور بنایا اس نے مجھ کو من المقرامین باعزت لوگوں میں سے وما انزلنا علا قومی ہی اور نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر من بعد ہی اس کے بعد من جند من السمائی کوئی لشکر آسمان سے وما, کان وما کننا اور نہیں تھے ہم منزلین اتارنے والے ان قانت نہیں تھی وہ اللہ مگر صحیحتا واحدتا ایک چیخ فائضا ہم خامدون پس اچانک وہ بجھے ہوئے تھے کیا پوچھنے والے تھے یا حسرتہ علی العباد اے افسوس بندوں پر ما اتیہم الرسول نہیں لایا ان کے پاس نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول الا مگر کانو بھی استہزجون تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے علم یرا وہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کا محلقنا قبلہم کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے من القرونی زبان انہم الیہم لا یرجعون کی بیشک وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے نہیں لوٹتے وہ ان اور بیشک وہ سب کے سب لما سب نہیں ہے وہ مگر سب کے سب ہمارے پاس کی کٹھے حاضر کیے جانے والے آیت الحم اور نشانی ان کے لیے العبد تو بنجر زمین ہے آ ہم نے اس کو زندہ کیا وہ اخرا اور ہم نے نکالے اسے حق دانے فمن ہوئی اکولون تو وہ اسے کھاتے ہیں و جعلنا اور ہم نے بنایا جناتوں ان ان کے ان اور انگوروں کے وھجرنا فی ہا اور ہم نے چرائے اس میں چشمے یا پھاڑے ہم نے اس میں پھاڑ نکالے اس میں چشمے لیا کلو تاکہ وہ خائم من تھمر ہی اس کے پھل سے و معاملت ہو ادیم حالانکہ نہیں اس کو بنایا ان کے ہاتھوں نے افلا یشکرون کیا وہ شکر نہیں کرتے سبحان اللہ دی پاک ہے بھات خلا کر جس نے پیدا کیے ہیں سب جوڑے مما اس چیز میں سے تم بت الدو جس کو اگاتی ہے امین و مین الفسین اور ان کی جانوں میں سے وہ مما لا علام اور اس چیز میں سے جو وہ نہیں جانتے وہ آیات الحم اللہ اور نشانی ہے ان کے لیے رات نسلو امن نہار ہم کھینچ نکالتے ہیں اس سے دن فراح مظلمون تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں بشمس اور سورج تجری چلتا ہے مستقر اللہ اپنے ایک ٹھکانے کے لیے دانی کا یہ تقدیر العزیز العدیم اندازہ ہے سب پر غالب اور خوب جاننے والے کی طرف سے ولقمرا اور چاند قدر نہ ہو ہم نے مقرر کی اس کے لیے منزلیں حتّہ عادہ حتا کہ وہ لوٹ آیا کل ارجون القدیم پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح لشم س یم نہیں ہے لائق نہیں ہے سورج یم بغیلا اس کے لیے لائق انتری کل قمرہ کہ وہ پالے چاند کو ولل لیلو اور نہ ہی رات سابق الار سب قبر لے جانے والی ہے دن سے وہ کلنفی فلکی اسبن اور سب کے سب ایک فلک میں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں وہ آیت الحم و نشانی ان کے لیے اللہ حملہ ہم نے سوار کیا ضروریات ان کی اولاد کو ضروریت کو فل فلکل مشرون بھری ہوئی کشتی میں و خلق اور ہم نے پیدا کیے ان کے لیے مثلی اس کی مثل سے مائر کا قابو جس پر وہ سوار ہوتے ہیں وہ انشاء اور اگر ہم چاہیں نو غریق ان کو غرق کر دیں فلاں سری خلا ہوں بس نہ ہو ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا ولاحم یون قدون اور نہ وہ بچائے جائیں گے اللہ مگر رحمت منا رحمت ہماری طرف سے امتان اور سامان ایک مدت تک وہ ادا کیرال اور جب کہا, جا ان کو, کہا جاتا ہے ان کو اتقو بچو ما بین عید میں جو تمہارے سامنے ہے ماہ خلق اور جو تمہارے پیچھے ہے اللہ تاکہ تم رحم کیے جاؤ ہمات آتی ہی من آیتن اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی من آیات ربی ہی ان کے رب کی نشانیوں میں سے اللہ قانح دین مگر ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے اور اداقیر عمر جب کہا جائے ان کو انفیق و خرچ کرو مما اس چیز میں سے رادا کا کو ملّا ہو جو تم کو اللہ نے دیا ہے قال اللہ دینا کفر ہو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ دینا ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے انتعیمو کہ ہم کھلائیں من ایسے آدمی کو لو یہ شاء اللہ اگر اللہ تعالی چاہتا ہو تو اس کو کھلا دیتا ان انتم نہیں ہو تم اللہ فی بلال مبین مگر وعد امراہی میں ویاقولونا رو کہتے ہیں متا حاضر وعدو کب ہے یہ وعدا انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو ما ینظرونا نہیں وہ انتدار کرتے اللہ صیحتا واحدا مگر ایک چیخ کا تأقد ہم جو ان کو پکڑے گی وہم یخسیمون اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے فلاست توسیع پھر نہیں وہ طاقت رکھیں گے کسی وصیت کی والا اور نہ ہی ادا احرم یر اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے اور فقافی سوری اور پھونکا جائے گا سور میں فائدہ ہوں بس اچانک وہ من الجداسی قبروں سے ادار ربیم اپنے رب کی طرف ینسیرون تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے قالو کہیں گے یا اے افسوس بم بعثنا، کس نے ہم کو اٹھایا ممبر قدینہ سونے کی جگہ سے ہادا یہ ما بعد الرحمن جس کا وعدہ کیا رحمان نے وصدق المرسلون اور سچ کہا رسولوں نے انکارت نہیں ہوگی وہ اللہ مگر صحتہ ایک ہی چیف فائدہ اچانک وہ جمی سارے کے سارے لدئی نہ ہمارے پاس محدار حاضر کیے ہوئے ہوں گے آج کے دن لاتس نہیں ظلم کی جائے گی کوئی جان شی ان کچھ بھی ولا اور نہیں تم جدا دیے جاؤ گے اللہ مگر ما کم تم تعمرون جو تم عمل کرتے تھے انہاب الجنت ہی یقیناً جنت والے الیوما آج کے دن فی شغل انفاق شغل میں خوش ہونے والے ہوں گے ہم وہ ہم اور ان کی بیویاں فی فیضلال گھنے سایوں میں اللآرائی کی تختوں پر متقی تقیہ لگائے ہوں گے لہم ان کے لیے فیحا اس میں فاقی پھل ہوگا ولہم اور ان کے لیے ماں وہ ہوگا یا دعون جس کو وہ دعویٰ کریں گے جو وہ طلب کریں گے سلام سلام ہو قولم من رب الرحیم یہ بات ہے کہا گیا ہے رحمت والے بہت زیادہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے کم تازو اور اردا ہو جاؤ الما آج کے دن ائی مجرم الم احدم کیا میں نے تم کو سے پختہ وعدہ نہیں دیا تھا یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کہ نہ تم عبادت کرو شیطان کی انکنا ادب و مبین بے وہ و تمہارا دشمن ہے اور یہ کہ عبادت کرو میری ہاد مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا وال تم جی جلن اور البتہ تحقیق گمراہ کیا تم میں سے بہت زیادہ مخلوق کو افلم تک کیا نہیں ہو تم تاخیرون عقل رکھتے حال ہی جہنم جہنم اللہ تھی یہ وہ جہنم ہے کن تم تو عزوم جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو اس لوحا داخل ہو جاؤ علیوم آج کے دن بما کنتم تم تک اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے علی یوما آج کے دن نقدم علی افواہیم ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر و تکلیم و اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ و تشہد ارجلوہم اور گواہی دیں گی ان کی ٹانگیں ان کے پاؤں بیما کار یکسیم اس چیز کے بارے میں جو وہ کماتے تھے والوں شاء اگر ہم چاہیں رات بس طاقت رکھیں گے چلنے کی نہ ہی وہ لوٹیں گے و من عمر ہوں اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں نقص ہوں فلخلقی تو اسے ہم الٹا دیتے ہیں تخلیق میں افلا یا کیا وہ عقل نہیں رکھتے رما علم ہو شعرا اور نہیں ہم نے سکھایا اس کو شعر و ما یم ہو اور نہیں ہے لائق اس کے ان ہوا نہیں ہے وہ اللہ مگر ذکر ذکر و قرآن مبین اور واد لِیُنْذِرَ تا کے ڈرائے من اس کو کان حیّاً جو زندہ ہے وہ یہ حق القول اور ثابت ہو جائے بات عل کافرین کافروں پر ابلم یَرَوْ کَأَلَمْ یَرَوْ کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے ان بے شک ہم نے خلقنا لہ پیدا کیا ہے ان کے لیے مما ایک چیز میں سے عملت ایدینا جس کو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے انعامن جانور تو ہم لہ مالکون تو یہ اس کے مالک ہیں وذللناھا لہ اور ہم نے متی کر دیا تابے کر دیا ان کو ان کے لیے وقوب ہوں تو ان میں سے ان جانوروں میں سے کچھ رقوب ان کے سواریاں ہیں ومن ہا ان میں سے یا وہ کھاتے ہیں علام اور کے لیے فی ہاں اس میں منافع و فائدہ ہے فائدے ہیں وہ مشاعرے بو اور پینے کی چیزیں ہیں افلا یشقرون کیا پس و شکر نہیں کرتے و تقاد بندون اور انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ آلیہ تنقئی معبود لا اللہ تاکہ وہ مدد کیے جائیں لا یستی عمرہ ہوں وہ نہیں تاکید رکھیں گے ان کی مدد کرنے کی وہ ہم لهم جند اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں اکٹھا کیا ہوا فلا يحزنك قولهم پس نا غم زدہ کرے اپ کو ان کی بات اننا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں ما یسررون و ما جو اب سرن پوشیدہ کرتے ہیں اور جو علانیہ ظاہری طور پر کرتے ہیں اولم غیر السان کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے ان نا خلق ہو کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے من سے اضا ہوا مبینہ کو جھگڑا ہے بہت بڑا وزارہ والا نام مرتالا اور اس نے بیان کی ہمارے لیے مثال واناسی خلقہ ہو اور اپنی تخلیق اپنی پیدائش کو بھول گیا کالا کہا میں یقین ادامہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو وہ یا رمیم جبکہ وہ گو سیتا ہوں گی کل کہ دیجیے گا ان کو وہی انشاہ اول مرہ جس نے انہیں پیدا کیا تھا پہلی بار وہ بالکل بکل کے قدیم اور وہ ہر چیز کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے اللہ دی وہ ذات جا اللہ کم جس نے بنائے تمہارے لیے اچانک تم اس سے آگ جلا لیتے ہو آب علیہ صلاح دی کیا نہیں ہے وہ ذات خالاکی وقت جس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو بھی قاتری قدرت رکھنے والا اللہ اس بات پر مسلم کہ وہ پیدا کرے انہیں جیسے بلا کیوں نہیں وہ الخل العلیم وہ زبردست پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے انامہ امرو یقیناً ان اس کا معاملہ تو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا ان ہو کہ وہ کہے اس کے لیے کن ہو جا پی تو وہ کام ہو جاتا ہے بس بس پاک ہے وہ ہی ملکو شہین جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی وہ اللہ ہی ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے